بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسرا اشکال جو ہے وہ یہ الزام فخر المحدسین بدر المحدثین حضرت شیخ مولانا خلیل احمد پوری رحمۃ اللہ علیہ ان پر ایک الزام اور اتحام ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مولانا پوری شیطان کے علم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ سمجھتے ہیں یہ اشکال ہے ان کو کہ مولانا شیطان کا علم کہتے ہیں زیادہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کم ہے الزام کا خلاصہ یہ جا بنتا ہے اس پہ تفصیل یہ ہے ایک کتاب لکھی مولوی عبدالسمی رام پوری بریلوی نے اس کا نام تھا انوار ساتحہ در بیان مولود وفاتحہ انوار ساتیہ میں اس نے رسومات اور بدعات اس کے ستون کھڑے کیے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ مرقدہ انہیں نے حکم دیا مولانا خلیل احمد سہارن پوری کو کہ اس کتاب کا جواب لکھو انہوں نے ایک کتاب لکھی انوار براہین قاتعہ اللہ ضلع میں انوار ساتحہ اس کتاب میں حضرت نے بہترین رد کیا ہے اور جو طالبین ہیں شائقین ہیں اور اس میدان میں سالقین ہیں مبتدی ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ فرمائیں حضرت نے جس علمی انداز میں عبدالصمی رام پوری کو رگڑا دیا ہے آج تک بریلوی اس کتاب کا جواب دینے سے کاصر ہیں اب تو سمی رام پوری نے ایک کام کیا میلاد شریف کی بحث میں اس نے ایک بات لکھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میلاد شریف کی محفل میں وہ ان کی روح جلوہ گر ہوتی ہے اب میلاد شریف کی مجلس میں آپ کی روح جلوہ گر ہوتی ہے دلیل کے طور پر اس نے شیطان کو پیش کیا اب شیطانی سوچ دیکھیں میرے پاس ایک کلپ موجود ہے میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں آپ کو ان کی ذہنی سطح کا اندازہ ہوگا کہ یہ کیسے شیطان ہو گئے سونے یہ ایک خانوان کا مولوی ہے عبد الحمید چشتی اس کا نام ہے یہ کہہ رہا ہے کہ بہاول پر میں اندھیری رات میں چور آ کے ڈاکہ مار کے چلا گیا چوری کر کے چلا گیا اکاڑے کا کتا آ کے تلاش کر لیتا ہے شرم تمہیں نہیں آتی کتے کو مان لیتی ہوں نبی کو نہیں مانتی ایک آدمی مجھے کہنے لگا اس کا کیا جواب ہے میں نے کہا اس کا جواب یہی ہے کہ یہ سوچ کسی کتے کی تو ہو سکتی ہے کسی انسان کی نہیں ہو سکتی انسان ایسی سوچ نہیں سوچ سکتا کہ نبی کو کیاس کرے اور وہ بھی کتے پہ ہماری تو زبان ہی <تصفح> یہ بات کہنے پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ رب العالمین سے معافی چاہتی ہے کہ ایسے جملے ہم نقل کر رہے ہیں چونکہ نقل کرنا اگر یہ کفر ہوتا تو پھر ہم ان باتوں کو کبھی نقل نہ کرتے آپ کے ایمان کے اور امت کے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے یہ بات آپ کو سنانی پڑی یہی سوچ چونکہ رضاخانیوں کی ہے انہوں نے کیا کیا اب عبد السمی رام پوری نے دلیل کے طور پر شیطان کو پیش کیا کہتا ہے شیطان تمام بری آدم کے ساتھ رہتا ہے ہر جگہ موجود ہے تو اگر نبی بھی اگر چند جگہوں پر موجود ہو جائے اس کی روح کا جلوہ ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے بات سمجھ آ رہی یہ سوچ صرف میری نہیں ہے کہ یہ سوچ انتہائی حماقت اور انتہائی بے ادبی اور گستاخی پر مروی ہے مبنی ہے بلکہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارن پوری رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب براہین قاتے میں اس سوچ پہ بڑا خوب رد کیا ہے حضرت اس کے جواب میں لکھتے ہیں تمام مسلمان بشمول مصنف شیطان سے افضل ہیں تو کیا اپنا علم شیطان کے دائرہ کار کے علم سے زائد مانتے؟ مؤلف کے ایسے جہل پر تعجب بھی ہوتا ہے اور رنج بھی ہوتا ہے ہے اور کہ ایسی نالک بات منہ سے نکال کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان پر قیاس کیا یہ کس قدر دور از علم و عقل ہے اب آپ بتاؤ ہمارے اکابر نے شروع سے یہ سوچ رکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان پر قیاس بہرحال اس نے قیاس کیا کس پہ شیطان پہ قیاس کر کے کہا دیکھو شیطان ہر جگہ ہو سکتا ہے تو نبی کیوں نہیں ہو سکتا حضرت نے اس کئی بات کا رد پہلے تو یہ کیا کہ سارے مسلمان افضل ہیں شیطان سے تو اب کیا مسلمان سارے شیطانی دائرہ کار کا علم اپنے لیے مانیں گے بھائی سچی بات ہے مولوی احمد رضا شیطان سے افضل ہے یا نہیں آپ کو اس میں کوئی شک ہے ملوی. کوئی شک نہیں افضل ہے اچھا کیوں انسان ہے وہ شیطان ہے لیکن اگلی بات آپ دیکھیں جو شیطانی علوم ہیں یعنی شیطان کی سوچیں ہیں اس کی کاروائیاں ہیں شیطان کے پروگرام ہیں شیطان کی ساری محنت کاوش کوشش ہے کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ ساری مولیاح مدد رضا خان جانتا تھا کیوں جی ہم بھی نہیں کہتے اگرچہ ہمارے ان کے ساتھ بڑے مطلب ہے مقابلے کی بات ہے ہم بھی نہیں کہتے بریلوی عقیدت والا ہے یہ بھی نہیں کہتا اپنے بابے کی عقیدت رکھتا ہے وہ بھی نہیں کہتا کہ شیطان کو چوری کے سارے طریقے آتے ہیں وہ فاضل بریلوی کو بھی آتے ہیں شیطان کو رکاسا کا سارا علم پتا ہے اور فاضل بریلوی بھی سارے جانتا ہے نٹ کی طرح کلہ کھیلنا شیطان سارا جانتا ہے اور فاضل بریلوی بھی جانتا ہے مخنص کی طرح فائل مفول بننا شیطان سارا کچھ جانتا ہے فاضل بریلوی کو وہ بھی سارا کچھ جانتا ہے شیطان ساری خرافات کو جانتا ہے مولیاحمد رضا خان بھی جانتا ہے شیطان جناب پوری شراب کی قسم بنانے کے تر سارے وہ جانتا ہے اور مولیاحمد رضا بھی سب جانتا ہے جیب کترا پورا اول نمبر کا شیطان جانتا ہے اس کا فن اور فاضل بریلوی پرلے درجے کا جیب کترا تھا تو آپ بتائیں کوئی بات کوئی آدمی ان میں سے ماننے کے لیے تیار ہے وہ کیا کہیں گے آپ نے ہمارے حجرت صحب کی گستاخی کر دی ہے کہیں گے یہ نہیں کہیں گے سوال یہ پیدا ہوا جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے یہ چیزیں تسلیم کرو تو پھر کیا ہم تمہیں نہ پکڑے حق صفحہ اٹھتر پہ یہ بات درج ہے مفتی احمد یار نئی گجراتی کہتا ہے نبی پاک اسلام کو تمام جہان والوں کا علم دیا گیا اور آگے اسے تصریح کی ہے جہان والوں میں حضرت آدم بھی ہے جہان والوں میں حضرت اسرائیل بھی ہیں اور جان والوں میں شیطان بھی داخل ہے اب شیطان کا علم آپ بتائیں اس کے پاس اچھی معلومات ہے شیطان کی سوچ پروگرام شیطان کی ساری کے جال یہ یہ کیا ساری اچھی بات ہے؟ اب یہ ساری جو بات اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلیم کی جائے اب آپ مجھے بتائیں کیا یہ بہت بڑا ظلم نہیں ہے یہ بہت بڑا امت کے اوپر ایک جناب جی عظیم ظلم کی بات ہے کہ یہ مولوی رضا خان کے لیے یہ سب کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہر شے ماننے کے لیے تیار ہے <خصفيق> اسی نے جٹ سے کہا تھا کچالو کھاؤ گے کیا پتہ کچالو کیا ہوتی وہ تو دیاتی آدمی تھا شہر میں کچالو ہوتے ہیں آلووں کی طرح وہی اسی آگے قسم نکری گئے کچالو سے کہتے ہیں وہ لوگ پھر ریڈیوں والے بڑھا اس کو اوبال کے اور مرچ مثالے کے ساتھ تو یہ ہم لوگوں کو کیا پتہ گاڑی کیا ہوتی ہے بس انکل تو دے بھائی چین اور باز رہی ہوتی بھائی خیر اب سنو اب ساری بات نئے سرے سے رہے گی میں عرض کر رہا تھا بریلوی حضرات جو باتیں شیطان کے لیے مانتے ہیں وہ اپنے آمد رضا خان کے لیے ماننے کے لیے تیار بولیے نا چلو میں پوچھتا ہوں اگر تیار ہے تو مجھے بتائے شیتان فائل مفول کے تمام حربے کس میں کام اسٹارٹ کرنا ختم کہاں ہونا یہ سب کو جانتا ہے کیا آمد رضا خان بھی جانتا تھا کیوں جی شراب چوری رقص جوا جنا اور پتنی جتنی خرافات دنیا میں ہے شیطان ب ہی اور ساری کی ساری اولا تاخیر ہر شہ جانتا ہے اس کا چونکہ یہ کام ہی, ہی ہے اب احمد رضا خان جانتا ہے بولو وہ کہیں گے نہیں جی آپ ہمارے حضرت کی توہین کر رہے ہیں اب میرا سوال یہ ہے اگر یہ چیزیں شیطان کے لیے تم نہیں مانتے تو تم نے جو جال حق کے صفحہ 78 پہ لکھ دیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو تمام جہان والوں کا علم دیا گیا اور آگے خود تصریح کرتا ہے جہان والوں میں آدم بھی ہیں جہان والوں میں مرک البوتھ بھی ہے جہان والوں میں شیطان بھی ہے اب بتاؤ شیطان کے علم اور اس کی معلومات کو نبت کے لیے ماننے کے لیے تیار بیٹھے یہ ظالم اور اپنے احمد رضا خان کے لیے نہیں مانتا خیر شیطان پہ قیاس کیا انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو. اب توجہ رکھنا میں عبارت شروع کرنے ہوں توجہ توجہ سے اب میری بات ذہن میں رکھے یہ میں اب عبارت کی تشریح شروع کرنے ہوں اس نے یہ لکھا کہ شیطان ہر جگہ موجود ہے تو نبی ہر جگہ کیوں نہیں حضرت نے پہلے تو اس کو لانت بجہ کیا ہماری زبان میں کہتے ہیں اس کو تھوڑا سا ٹکور کی اس کی اس کو تھوڑی سی اس کی کوئی چھان پھٹک کی کہ تجھے شرمانی چاہیے یہ کوئی بات ہے کرنے والی پھر حضرت نے کہا دیکھو شیطان کی یہ وسط جو اس کے دائرہ کار کی ہے یعنی اغوا کرنا گبراہ کرنا شیطان کو یہ وسعت تو اللہ کی طرف سے ملی ہے یہ نص سے ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم محیط جو ہو ذاتی زمین کا علم محیط جو ہو ذاتی یہ نبی پاک علیہ السلام کو کس نص سے ثابت کرتا ہے شیطان کو اپنے دائرہ کار کا علم وہ جو ملا ہے وہ تو نص سے ثابت ہے فن زورنی علاوہ کہنے لگا مجھے قیامت تک مہلت دے دے اللہ نے مہلت دے دی اس نے گمراہ کرنے کی پوری سازش بنائی اللہ کریم نے کہا ٹھیک ہے تو جا میرے بندوں پر تیرا حکم نہیں چلے گا میرے بندے تیری نہیں مانے گے خیر یہ چیزیں سے ثابت ہیں نا شیطان ہر بندے کو گمراہ کرنے کے پورے پورے, پورے پروگرامات بنا چکے پوری پوری سقیم اس نے کہا تھا لم اجماعین میں ان سب کو گمراہ کروں گا وہ ساری معلومات گمراہ کرنے کی جانتا ہے اب تک توجہ تو شیطان کو یہ جو بات ملی اس کے دائرۂ کار میں یہ تو نس سے ثابت ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام زمین کا علم ماننا اور وہ بھی ذاتی علم ماننا یہ کسی نس میں ہے حضرت نے فرمایا تو یہ جو ذاتی علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مان رہا ہے یہ تو شرک کر رہا ہے اب اس میں کیا کبا تھی اس میں کوئی اعتراض تھا حضرت نے سیدھی بات کی ہے کہ شیطان کو جو اس کے دائرہ کار کا علم ملا ہے یہ تو نص سے ثابت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو علم محیط زمین کا اور وہ بھی ذاتی تو مار رہا ہے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس نص سے ثابت ہے آپ بتاؤ ذاتی علم کسی نص سے ثابت ہے ایک ذرہ بھی ثابت نہیں مولیا احمد رضا نے خود اپنے ملفوظات میں یہ بات لکھی ہے کہ ذاتی علم ایک ذرہ بھی غیر خدا کے لیے ماننا شرک ہے بات سمجھ آئیے ملفوظات اعلی اور اس کا صفحہ نمبر ہے جی اللہ آپ کا بھلا کرے تین سو سترہ مشتاق بک کارنر صفا تین سو سترہ ایک ذرہ ذاتی علم ماننا بھی شرک ہے اب یہ بات تو فاضل بریلوی نے بھی مان لی کہ ذاتی علم ماننا کیا ہے تو حضرت فرماتے ہیں یہ جو تم علم زمین زمین کا محیط علم اور وہ بھی ذاتی مان رہے ہو شیطان کے اپنے دائرہ کار پہ کیاس کر کے یہ ماننا شرک نہیں تو کون سا ہی مانے اب اس کو شرک تو فاضل بریلوی خود کہہ رہا ہے کہ جو کسی کے لیے مخلوق میں سے ذاتی علم مان لے وہ مشرک ہے اس پہ بریلوی اٹھ کھڑے ہوئے ہوئے ہو ہو ہو دیکھو جی شیطان کے لیے وسط علم مانتا ہے اور نبی کے لیے نہیں مانتا اب انہوں نے بات کو عام کر دیا دیکھو کہتا ہے شیطان کو ساری کائنات کا علم ہے اور نبی کو نہیں ہے بس حالانکہ حضرت نے تو شیطان کو اس کے دائرہ کار کی بات کی ہے کہ شیطان کا یہ جو علم ہے اس کی اپنی دائرہ کار اور اغوا کا علم جو ہے یہ تو اس کو شریعت کی طرف سے دیا گیا ہے لیکن اس پہ قیاس کر کے یہ کہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام زمین کا علم ذاتی عطا فرمایا گیا ہے یہ کس بات سے عطا فرمایا گیا ہے اس کی دلیل کیا ہے اس پہ نص کیا ہے اس پہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے بات سمجھ آئیے عبارت میں ذاتی کا لفظ نہیں ہے یہ میں تشریح میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آگے چل کے عبارت کے ختم ہونے کے بعد حضرت خود فرماتے ہیں یہ بات تو علم ذاتی کے متعلق تھی یہ جو میں نے بات کی ہے حضرت فرماتے ہیں یہ علم ذاتی کے متعلق تھی اگر کوئی علم عطائی مان لیتا ہے ساری زمین کا تو یہ شرک تو نہیں ہوگا لیکن ہے یہ بھی غلط بات سمجھ آ رہی اب آپ عبارت سنیں اور پھر عبارت سن کے آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اس میں غلط, غلط کیا ہے حضرت لکھتے ہیں الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان اور ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو ماننا فخر عالم کو خلاف نصوص قط کے کہ بلا دلیل محض کیا سے فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان ہے بات سمجھ آئی شرک نہیں تو کون سا ایمان ہے شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت نس سے ثابت ہے اور فخر عالم کی وسط علم کی کون سی نس قطعی سے ثابت ہے اب بات آپ کے ذہن میں آ گئی حضرت نے کہا کہ یہ جو شیطان کی وسعت علم دیکھ کے کہ اس کو گمراہ کرنے کے لیے جو اللہ کریم نے اس کو باتیں دی ہیں اور جو اس کو ایک وقفہ عطا فرمایا ہے اور ایک اس کو معلومات دی ہیں یا ملک الموت کو رو قبض کرنے کے لیے جو اس کو وسعت دی گئی ہے اس پہ کیاس کر کے نبی پاک علیہ السلام کو علم زمین کا وسیع علم پورا علم عطا فرما دینا اور وہ علم پورا علم ہو جانا اور وہ علم بھی ذاتی ہونا یہ کس نس سے ثابت ہے ذاتی میں نے اس لیے کہا ہے کہ حضرت نے آگے چل کے خود کہا ہے کہ یہ جو میں بات کر آیا ہوں یہ علم ذاتی کے متعلق ہے علم عطائی کے متعلق نہیں ہے علم ذاتی کو حضرت اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آگے حضرت نے خود یہ بات کہی ہے کہ یہ بحث اس صورت میں ہے کہ علم ذاتی آپ کو کوئی ثابت کر کے یہ عقیدہ کرے جیسا جو حلاء کا یہ عقیدہ ہے اگر یہ جانے کہ حاک تعلی اطلاع دے کے حاضر کر دیتا ہے تو شریک نہیں مگر بدون ثبوت شریک ہے اس پر عقیدہ رکھنا بھی درست نہیں ہے اب اس پہ کیا اعتراض ہے جو حلا بس کہتے ہیں ہو جی شیطان کا علم تو نص سے ثابت ہے اور نبی کا علم اس کے لیے کوئی نص نہیں ہے حالانکہ شیطان کا جو علم نس ثابت ہے وہ کون سا تھا وہ اس کے اپنے دائرے اور نبی کے علم پہ نس نہیں ہے وہ کون سا تھا ایک تو علم محیط دوسرا ذاتی اب بتاؤ بات اپنے اپنے موقع پہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے بتائیں نا ٹھیک ہے نا پھر شیطان کو کہتا ہے کہ دیکھو کہتا ہے شیطان کا علم تو نس سے ثابت ہے شیطان کو جو دائرہ کار کا علم دیا گیا ہے وہ نس سے ثابت ہے یا نہیں کو قبیلوں یہ نسل نہیں ہے یہ نس نہیں ہے یہ نسل ہے شیطان کو گمراہ کرنے کی ساری اس کو آتی یہ تو قرآن و سنت میں موجود ہیں کہ شیطان کو اپنے دائرہ کار کا علم دے دیا گیا پھر یہ کہنا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کون سی نص سے ثابت ہے اس نے عام بات رکھ دی ہے حضور کے علم کو اور شیطان کے علم کو برابر رکھا تاکہ لوگ بھڑکے کے اوئے ہوئے شیطان کو علم ساری کائنات کا مانتا ہے اور نبی کو علم ساری کائنات کا نہیں مانتا حالانکہ بات اپنی اپنی جگہ پہ تھی شیطان کے لیے اور بات تھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور بات تھی شیطان کا علم تو اس کی اپنے دائرہ کار کا ہے اس پہ کیا کر کے فاضل بریلوی اور اس کے چیلوں کا یہ کہنا کہ زمین تمام کا ذاتی علم نبی پاک علیہ السلام کو حاصل ہے یہ بات کس نس سے ثابت ہے اگر آج کوئی نص پیش کر دے ہم آج بھی ماننے کے لیے تیار ہے دکھائے نس علم ذاتی ہے اور تمام زمین کا لے آئے اس میں تو کوئی کوات کی بات نہیں لیکن ان ظالموں نے کیا کیا انہوں نے یہ کیا کہ بات کو مطلق رکھا دیکھو جی کہتا ہے شیطان کو تو پتا ہے نبی کو پتہ نہیں حالانکہ ہم نے تو کہا ہی نہیں ہے کہ یہ ساری کائنات کا علم شیطان کو ہے ہم نے کہا ہم تو نہیں کہتے یہ تو تم کہہ رہے ہو شیطان ہر جگہ موجود ہے تو نبی ہر جگہ کیوں نہیں اپنے شیطان کو تم نے ہر جگہ موجود لکھا یہ ہمارا تو قصور نہیں ہے نا بات سمجھ آ رہی ہے عبارت ذہن میں آ گئی پھر سنو عبارت الحاصل غور کرنا چاہیے شیطان اور ملک الموت موت کا حال دیکھ کر ایک منٹ میں نشان لگا لوں سنیں جی اب اِبارہ سنیں الحاصل غور کرنا چاہیے شیطان اور ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین علم محیط زمین فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاصدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے شیتان اور ملک الموت کو یہ وسعت نس سے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسط علم کی کون سی نس قطعی سے ثابت ہے بات سمجھ آ رہی ہے حضرت آگے لکھتے ہے کہ میں نے یہ جو علم نبی پاک علیہ السلام کا بات کی ہے یہ علم ذاتی کی بات کی ہے علم محیط ذاتی کی بات کی ہے ہاں اگر کوئی عطائی ثابت کرتا ہے کہ تمام زمین کا پورا محیط علم نبی پاک علیہ السلام کو دیا گیا یہ بھی شرک تو نہیں ہے لیکن کسی دلیل سے یہ بھی ثابت نہیں اب بتاؤ اس پہ کیا اشکال کیا ہے ان ظالموں نے تو ظلم یہ کیا ان لوگوں نے تو دھوکہ یہ دیا کہ شیطان کا علم اور نبی کے علم کو مقابلے میں لیا حالانکہ مقابلہ تو حضرت نے کیا ہی نہیں مقابلہ تو وہ کر رہا ہے کہ جب شیطان ہر جگہ ہے اس کو پتہ ہے تو نبی کو کیوں نہیں پتا بات سمجھ آ رہی ہے حضرت نے نہیں کیا حضرت نے تو بات سمجھائی کہ شیطان کے اپنے دائرہ کار پہ اس کو تمام فصرت دے دی گئی ہے اس پہ قیاس کرنا کہ نبی کو بھی زمین کی تمام معلومات کا علم ہو جائے اور وہ بھی ذاتی ہو یہ کسی نص سے ثابت نہیں وہ تو نص سے ثابت ہے یہ کسی نص سے ثابت ہے یہ مان کے تم شرک کرنا چاہتے ہو اور علم ذاتی ماننا یہ مول احمد رضا بھی شرک سمجھتا ہے بات سمجھ آ گئی اب آ گیا ہے لیکن ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی تحقیقی جواب یہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے یا کوئی آپ کا کوئی معتمد بندہ ہے یا کوئی اپنا ہے جو پریشان ہے اشکال میں ہے تو اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں اور پوری عبارت اس میں لفظ لفظ کر کے حل کر کے لکھی ہوئی ہے اب آپ کی ذمہ داری ہے اس کو پڑھنا سنیں اب اچھا یار یہ بتاؤ جھگڑا ختم کرے مسئلہ جرم عائد کرو ہم پہ کیا جرم عائد کرتے ہیں؟ تم نے جی نبی پاک علیہ السلام کے علم کو گھٹایا ہے اور شیطان کے علم کو بڑھایا ہے یہ جرم ہے فرد جرم جو عائد ہوئی وہ کیا کہ تم نے شیطان کے علم کو اور نبی کے علم کو یہ یہ جرم ہے ہاں جی اچھا سنو یہ جرم اگر فاضل بریلوی کرے تو نہیں جناب وہ کیسے کر سکتا ہے وہ تو امام تھا وہ تو بہت بڑا امام ابو یوسف کی ٹکر کا عالم تھا شامی جیسے اور یہ تو سارے عالمگیری جیسے یہ تو اس کے پیچھے پیچھے تھے چودہ سو سال کی کتابیں اسے یاد تھیں عاشق رسول تھا بلبل مدینہ تھا وہ جناب جی بہت بڑا عاشق رسول تھا وہ بہت بڑا محبت اور پیار اور عقیدت رکھنے والا تھا اس کے اندر تو ایمان اور کیا پتہ نہیں بس میں کیا الفاظ نہیں میرے پاس آپ اس کی بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں اسی بے ایمان کی بات کرتا ہوں سنو ہاں ٹھیک ہے تیرا ایمام ہے تیرے لیے بہت بڑا وہ ہوگا عاشق ہوگا فلا ہوگا میں تو اسے بے ایمان سمجھتا ہوں اب میں نے کہا سنو خالص الاعتقاد صفحہ نمبر چھ اس نے لکھا ہے شیطان کا علم اوروں سے زائد ہے نہیں نہیں یوں نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اوروں سے زائد ہے یہ جملے لکھو اور اس کو سمجھو نبی پاک علیہ السلام کا علم اوروں سے اوروں سے مگر ابلیس لعین معاذ اللہ مگر, ابلیس لعین, کا معاذ اللہ مگر ابلیس لعین کا علم معاذ اللہ مگر ابلیس لعین کا علم معاذ اللہ علم اقدس سے ہرگز وسیع تر نہیں مگر ابلیس لعین کا علم علم اقدس سے ہرگز وسیع تر پھر سنو نبی پاک علیہ السلام کا علم اوروں سے تو زائد ہے اگر شیطان سے بھی زائد ہوتا تو پھر اس کو باہر نکالنے کی ضرورت سیدھا کہہ دیتا نبی پاک علیہ السلام کا علم سب سے زیادہ ہے چلو شیطان کا علیحدہ بیان کر رہا تھا تو کر دیتا اوروں سے بھی زائد ہے اور شیطان سے بھی زائد ہے لیکن یوں نے لکھا اس نے لکھا ہے نبی پاک علیہ السلام کا علم اوروں سے تو مگر ابلیس لعین کا علم معاذ علم اقدس سے ہرگز وسیطر تر وسیع تر نہیں ہے ابلیس کا علم حضور کے علم سے ہرگز وسیع تر بہت زیادہ وسیع نہیں ہے کیا مطلب ہاں تھوڑا بہت وسیع ہے بہت زیادہ وسیع نہیں ہے میں کہتا ہوں لڑ پڑے دو آدمی زید اور امر لڑ پڑے زید نے امر کو بہت زیادہ نہیں مارا ہاں زید نے امر کو مارا اور امر نے زید کو مارا لیکن جو زید نے مارا نا وہ امر کے مارنے سے بہت زیادہ وسیع نہیں ہے کیا مطلب زیادہ ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے ایسے پانچ سات مکتنی ڈیر تھپڑ پانچ سات ہی زیادہ ہو گئے زیادہ بہت زیادہ نہیں ہے ایک آدمی کہتا زید بھی مالدار عمل بھی مالدار لیکن جو امر کمال ہے وہ زید سے بہت زیادہ وسیع نہیں کیا مطلب وسیع تو ہے لیکن بہت زیادہ یہی بات ہے نا اب دیکھو کہتا ہے کہ علم اقدس معاذ اللہ ابلیس کا علم حضور کے علم اقدس سے معذ اللہ ہرگز وسیع تر نہیں کیا مطلب کہ وسیع تو ہے لیکن بہت زیادہ میں کیا مارس پیو لی اس فاضل بریلوی کو ڈنڈا مارو اس کو لگا کوئی اس پہ چھترول بسا کوئی ٹکور کر اس کی مالش کر اب اس کی اب طبیعت صاف کر یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے علم کو کائنات کے اندر سب سے زیادہ مانتا ہے لیکن ابلیس کے علم سے کم مانتا ہے لگا فتویش اس پہ یہ عبارت میں نے بہت جگہ بیان کی اب تو غیر میں عبارت چھوڑ گیا ہوں بیان کر رہا اب تو ان سازی شروع کی ہوئی ہے دعوت اسلامی نے ایک کتاب چھاپی کفریا کلمات کے بارے میں سوال و جواب صفحہ اس کا تین سو پینتالیس ہے غالب دو سو ہے ہم نے اس کو جگہ جگہ بیان کیا کہ دیکھو جو عبارت خالص الاعتقاد کے صفحہ چھ پہ لکھی ہوئی ہے وہی عبارت مولوی جناب الیاس قادری نے کہا لکھی ہے بھلا کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب کے صفحہ تین سو پینتالیس پہ لکھی ہے اور یہ عبارت نعیم اللہ خاد قادری نے شرک کی حقیقت کے صفحہ ایک سو پہ لکھی ہے اور یہ عبارت فیض احمد اویسی نے رسائل اویسیہ او جلد پانچ صفحہ نمبر اے اے رسائل اویسیہ او جلد پانچ جلد, جلد دو صفحہ میں پہ لکھی ہے اور الیاس قادری نے صفحہ دو سو پینتالی تین سو پینتالیس نہیں صفحہ دو پہ لکھی ہے میں نے جو رگڑا دیا نا الیاس قادری لوگوں نے عبارت کو آدھی کو کاٹ دیا ختم کر دیا اب کیا عبارت ملائی لکھا ہے کہ حضور کا علم اوروں سے زائد ہے بس اتنی بات آگے وہ جو اپنے اببا جی کا بات تھی نا وہ اس کا تذکرہ تھا وہ ختم کر دیا شیطان کا تذکرے اڑا دیا اب پوچھو ان سے ہم پہ جرم یہ آیت تھا کہ یہ نبی کے علم کو شیطان سے, بولو بولو بولو شیطان سے کم مانتا ہے لیکن آپ کے فاضل بریلوی نے شیطان کے علم کو زیادہ کہا نبی کے علم کو کم کہا اب بتاؤ فاضل بریلوی پہ کیا فتوا ہے فیض آمد اویسی او پہ کیا فتوہ ہے الیاس قادری پہ کیا فتوہ ہے نعیم اللہ خان قادری پہ فتوہ کیا ہے بتاؤ اب اب سنو اور دلیل آپ کو دو سورہ ساتھ کے آخری رکوع میں آیت ہے اللہ نے شیطان سے کہا کہ تُو نے سعیدہ کیوں نہیں کیا آدم کو تو اسے نے کہا آنا خیرم مینا آنا خیرم اعلیٰ خیر کا جذبہ ویسے صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ شیطانی جذبہ ہے اپنے آپ کو ہر ایک سے کم تر سمجھنا چاہیے کہ میں تو کسی کھاتے کریں میں تو بڑا کمزور ہوں میرے تو اعمال پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول بھی ہیں یا نہیں اور اس بارے اس بھائی کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے مجھے نہیں پتا ہر آدمی کا اللہ کریم سے اپنا اپنا عجیب معاملہ ہے جو ہر آدمی کا ہے ہم ہاں نہیں سمجھتے کوئی پتہ نہیں کوئی راتوں کو اٹھ کے رونے والا ہو وہ اللہ کے یہاں گڑانے والا ہو ہمیں تو نہیں پتا تو کسی مسلمان کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا چاہیے اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے یہی جھگڑا دنیا میں اگر دنیا میں یہ لوگ اپنے سے بہتر سمجھنے لگ جائے تو جھگڑے ختم ہو جائے ظلم ختم ہو جائے رشوت ختم ہو جائے چوری ختم ہو جائے فریب ختم, ہو جائے، ختم ہو جائے فراڈ ختم ہو جائے جھوٹ ختم ہو جائے دگا ختم سب چیزیں ختم ہو جائے یہ کہ میں سمجھتا ہوں میں تو بڑا اچھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے تو یوں تک فرمایا ہے میں اپنے آپ کو کتے اور خنزیر سے بھی بدتر سمجھتا ہوں یہ ملفوظات مکتوبات اشرفیہ نامی کتاب ہے اس میں یہ مکلوب درج ہے جو صوفیاء تھے اولیاء تھے وہ تو یوں ڈرتے تھے اور ہمارے پلے ہے ہی کچھ نہیں لیکن ہم ہاں پھر بھی بڑے پنے خانا اللہ جی با بھائی با ہم چمان نیگر دیس میرے جیسے تو ہے ہی کوئی نہ میں تو سب سے بہتر اور بڑا اور یہ اور وہ فلا فلا خیر آپ کہیں گے یہ باتیں آپ کو بڑا زیب دیتی ہیں یہ تو بزرگوں والی باتیں ہیں آپ اپنا میدان اس کو پکڑ کے رکھیے بریلوں کی گت بنایا ادھر کدھر چلے گیا میں نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے راستہ بھول گیا تھا ابھی آ رہا ہوں شیطان نے کہا من میں بہتر ہوں شیطان نے کہا من میں اب اس کا ہاشیا نور الرفان کا اٹھائیے نور الرفان کا ہاشیہ اٹھائیے اس میں کیا لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ میں شیطان نے کا بہتر ہوں کیوں اس لیے کہ میں عابد عالم متقی فاضل دیوبند میں عابد عالم فاضل متقی فاضل دیوبند بعض نسخوں میں انہوں نے دیوبند کلب سے نکال دیا ہے میں عالم زاہد فاضل متقی پرہیزگار ہوں آگے سنو اور ابھی آدم علیہ السلام نے نہ کچھ علم سیکھا ہے اور نہ ہی کچھ عبادت دیکھ رہا دیکھنا دیکھ رہا شیطان نے کیا کہا میں عابد بھی ہوں میں زاہد بھی ہوں میں متقی بھی ہوں اور میں عالم بھی ہوں اور ابھی آدم علیہ السلام نے نہ کوئی علم سیکھا اور نہ ہی عبادت کی ہے تو پھر میں اس سے بہتر ہوا یا نہیں اب دیکھنا شیطان کے علم کو نبی سے بڑھ کے ماننے والا کون ہے یہ مدیار نعیمی ہے نا شیطان کا علم بھی نبی سے زیادہ مانتا ہے اور شیطان کا عمل بھی نبی سے زیادہ مانتا ہے اب لگاؤ فتوا میں دیکھتا ہوں مفتی مدیار نعیمی پہ فتوا لگا کے دکھاؤ لیکن بریل بھی مر جائے گا مفتی آمد یار نہیں بھی نہیں لگائے گا ایک اور عبارت ہے ہاں جی کیا کہہ رہے ہو ہاں امل بھی کہتا ہے کہ میں تو عالم ہوں فاصل ہوں متقیوں زاہدوں اور فاضلوں عابدوں چار لفظ ہیں عالم عابد زاہد اور فاضل وہ زاہد میں آ چار لفظ عالم زاہد فاضل عابد اب عابد بھی ہے اور عالم بھی ہے اور کہتا ہے ابھی عالم علیہ السلام نے نہ عبادت کی ہے اور نہ ہی علم سیکھا ہے اب بتاؤ شیطان میں حضرت کے علم کو بھی اس کے بقول شیطان کا علم آدم علیہ السلام سے زیادہ اور عبادت بھی اور آدم علیہ السلام کی ایک لمحہ کی زندگی شیطان کی ساری عبادت ریاضت سے بڑھ کے تھی اس کے علم کی اثرت ہی کیا ہے کوئی علم نہیں شیطان کا کیا علم تھا اس کے پاس عرم تو ایک نور ہوتا ہے جو انسان کو صحیح راستے کی طرف رانمائی کرتا ہے عجیب نور تھا شیطان کا کہ وہ پھر وہی شیطان ہی بنا ایک آدمی روتا جا رہا تھا وکیل کے پاس سے گزرا کہا کیوں روتا جا رہا اس نے کہا پینتیس لاکھ روپیہ ہے اور پھر بھی میرے بھائی کو سزائے موت ہو گئی بے بکوف یہ پینتیس میں میں کام کر دیتا تیرا تو نے اس وکیل کو دیے پینتیس لاکھ مجھے پینتیس سو بھی دے دیتا تو میں یہی کام کر دیتا تیرا میں بھی پھانسی چڑھا دیتا اسے اس نے پینتیس لاکھ لے کے پھانسی چڑھائی میں پینتیس سو میں اسے چڑھا دیتا اب علم اتنا اور بڑا شیطان ہے تو کیا فائدہ اس سے تو جائل ہی رہتا توجہ ایک اور عبارت مفتی آمد یا اور نئیمی نے ایک کتاب لکھی ہے معلم التقریر آپ جاؤ مولانا یوسف مفتی یوسف صاحب کے پاس کتاب حدیہ بریلی تو لے آؤ برکت کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو کوئی کام تو کرو ہاں جی معلم التقریر صفحہ پچانوے کہتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہیں سارے نوریوں کا خلیف سارے نوریوں کا انہیں کیا کیا خلیفہ بنایا توجہ میرے پاس رکھو اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا سارے نوریوں کا انہیں خلیفہ بنایا تمام ناموں کا انہیں علم دیا یہ آپ کو کام دے گی بات لیکن جب گلے پڑے گی تو پھر پریشان آپ ہوں گے اس وقت پھر آپ ہیں یہی یہی کریں گے ہیں کیا نہیں, نہیں مجھے یاد کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے مجھے تم نے بتایا نا میں وہ بول رہا ہوں تو میں پھر تمہیں دو دو سڑ سنا سناؤں گا جب میں پڑھا رہا تھا اس وقت تو توجہ نہیں کی اس وقت تو آپ مطلب اپنے اپنے توجہات میں مست مشغول رہے اور آپ کہتے ہیں جی اب یہ بن گیا وہ بن گیا ایسے آدمی میں کبھی منہ ہی نہیں لگاتا پھر ہاں میں کہتا ہوں چل چلے جی, میرے پاس وقت ہی نہیں ہے بھائی جب پڑھا رہے تھے تو اس وقت تو آپ نے توجہ نہیں کی اب کہتے ہو جی یہ بن گیا اور وہ بن گیا فلاں کتنے وہاں کے یہاں کے فوزلا کے فون آتے ہیں وہ جی میں وہ فلاں بول رہا ہوں آپ کے شکر آپ کے وہ جی یہ مسئلہ ہوتا ہے اتنے کے کیتی رکھے اور جو جی, پڑھاتا رہا ہوں, وہاں کیا کرتا رہا چلو جی سنو خیر کتاب کا نام معلم و صفحہ صفا وہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا سارے نوریوں کا انہیں خلیفہ بنایا تمام ناموں کا علم دیا وہ فرشتے اور ابلیس جو لاکھوں برس سے تھے وہ فرشتے اور ابلیس جو لاکھوں برس سے تھے انہیں اس نئی مخلوق کا استاد بنایا انہیں اس نئی مخلوق کا استاد بنایا اب نئی مخلوق کون سی تھی آدم علیہ السلام کس کو استاد بنایا فرشتے اور ابلیس اب ابلیس ہے استاد اور شگیرد کون ہے آدم علیہ السلام اب یہ بتاؤ تم یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہو ایمان سے بتانا تم اپنا علم زیادہ مان کے آئے ہو یا کم مان کے آئے ہو آمد. ہم علم اپنا زیادہ نہیں مانتے یہ بات ذہن میں رکھے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی علم نہیں میں تو ادھر ہی سے پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو وہ پڑھ کے آپ بھی سنا سکتے ہیں میں نیچے بیٹھ کے سن سکتا ہوں حضرت بیٹھ جائیں ادھر آ کے ماشاء اللہ پگڑی شگڑی باندھی ہوئی ہے کسی ہوئی ہے یہ بیٹھ کے آ کے سنائے بیٹھ کے تو میں نیچے بیٹھ کے سن گا بات تو وہی وہ ہے میں بھی اسی کتاب سے پڑھ رہا ہوں توجہ لیکن آپ آئے ہو آپ مان کے آئے ہو نا کہ استادوں کا علم زیادہ ہے اور ہمارا علم آمد یہی آمد ہے, جی ہے جی نا اگر آپ اپنا علم استاد محترم کے علم سے زیادہ سمجھتے تو آپ پڑھنے آتے جی کبھی نہ آتے نا تو یار ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا میں زیادہ جانتا ہوں میں بڑا عالم ہوں تو کیا فائدہ جانے کا یہی کہتے ہیں نا آپ لیکن آپ آئے اس بات کو سوچ کے کہ یار یہ جو علم کے پاس علم ہے مجھے وہ حاصل ہو جائے اور علم تو بندے کو موت تک حاصل کرنا چاہیے ہاں مات سے لاہد تک آدمی طالب علم رہے تو بڑی شان شوکت ہے طالب علم طالب علم کا مقام یہ ہے قبرستان سے گزر جائے شیخ عبد الحک مت نے لکھا ہے طالب علم کے عزاز میں اللہ 40 دن تک وہاں کے قبرستان سے عذاب اٹھا لیتا ہے تکمیلال ایمان میں شیخ عبداللہ محدث دیلوی نے یہ جملہ نقل کیا سمجھ آئی بات کی آپ سنیں کیا کہہ رات ہم ہے ہاں آپ آتے ہو پڑھنے تو استاد کے علم کو زیادہ کیا زیادہ مانا آپ نے زیادہ, زیادہ, زیادہ مانا کام تو نہیں مانا نا آپ پڑھنے کے لیے آ گا. اب اگر آپ <تصفح> استاد کا علم کم سمجھتے تو پڑھنے <تصفح> اب دیکھنا یہ کہتے اللہ نے ابلیس کو سیدنا آدم کا کیا بنایا <تصفح> اس کا کیا مطلب ہے کہ استاد بنایا ابلیس کو شگرد بنایا آدم کو کیا مطلب کہ ابلیس کا علم زیادہ, زیادہ, <تصفح> زیادہ تھا اور حضرت آدم کا علم لو لگاؤ فتوہ اس اپنے ابا جان پہ میں تمہارا منہ چوموں میں تمہارے قلم کو چوموں تمہارے ہاتھ کو چوموں جو مفتی آمد یار نعیمی پہ فتوا لگائے گا میں اسے ہزار روپیہ انعام دوں گا جو مفتی آمد یار نعیمی پہ فتوا کفر کا لگائے گا. لگاؤ لیکن بریلویت ایسے دوم دوا کے بھاگے گی جیسے او کسی اور علاقے کا کت دوسرے علاقے میں آ جائے وہاں کے سارے کٹھے ہو جائے کتے جیسے وہ اس کو بھگاتے ہیں نا وہ دوم نیچے کر کے او باگ رہا ہوتا پھر تو اس کی جانیاں دیکھو لگاؤ فتوا آپ دیکھو کہ یہ دوم اندر کر کے کس کے لگی کریں گے کیوں نبی کے علم کے کام ہونے کا فتوا ہم پہ لگاؤ تو فوراً فتوا حسام شامل لکھو حرم تک تمہیں سرکار ہوتا جائے اور بھاگتے چلے جاؤ نہیں جی نہیں لگانا ہے وہاں سے آؤ تو آپ کو ڈھنڈ پڑے فتوہ لگا کے میرا سوال یہ ہے کہ آمد یار نعیمی پہ فتوہ کفر کا کیوں نہیں ہے بات تو وہ بھی یہی کر رہا ہے جو ہم پہ الزام ہے لیکن نہیں وہ اپنا ہے نا وہ اپنا ہے وہ اپنی بولی بیڑ ہے ہے لیکن اس پہ فتوہ نہیں ہوگا اور ہم فقیروں پہ فتوہ آگئے اچھا سنے ایک جواب اور بھی آپ کو دیتا جاؤں یہ بجائے تک۔ تحقیقی جوابوں کے میں آپ کو پھر پھر کہہ رہا ہوں کہ جواب الزامی رکھیں ذہن میں اچھا فتح فیض اور رسول کے اندر ایک عبارت کھڑی ہے خضر علیہ السلام نبیوں یا غیر نبی باہر صورت بعض علوم میں وہ ایک نبی سے بڑھ سکتے ہیں اس لیے جن علوم پر نبوت موقوف نہیں ان علوم میں نبی سے بڑھ کر غیر نبی ہو سکتا ہے جیسا کہ علامہ راضی نے لکھا ہے یجوز غیر نبی فوق نبی فی علوم لا توقف علیہ نبوا اس پر نبوۃ موقوف نہیں وہ باتیں نبی سے زیادہ غیر نبی جان سکتا ہے یہ امام راضی نے لکھا ہے فتح فیض الرسول جلد ایک صفہ انتالیس اس کو وہی سے نقل کر لینا جو عبارت آپ کو میں لکھوانا چاہتا تھا نا وہ عبارت ادھر اس نے نہیں لکھی وہ عبارت یہ ہے وہ عبارت یہ ہے مفتی آمد یار نئیمی گجراتی نے لکھا ہے کہ نبوت اے اے نہیں وہ اور مسئلے پہ ہے وہ عمل کے مسئلے میں حضرت ننوت رام اللہ پہ جو عمل کا الزام لگاتے ہیں نا وہ وہاں ہے خیر یہ چند ایک جوابات زیر میں رکھے اور اگر آپ مطالعہ کا شوق پیدا ہو گیا تو آپ کو اور بھی کافی ساری معلومات اس مسئلے میں حاصل ہو جائیں گی اب عبارت صاف ہو گئی نا اس کو مزید آپ اس کتاب سے اچھی طرح توجہ اور دھیان سے پڑھیں انشاءاللہ باقی رئی کئی کسر جو ہے نا وہ بھی نکل جائے گی اب آخری الزام اس کے بعد پھر آپ جو جو الزام آپ کے ذہن میں ہے نا برے بھی لگاتے ہیں یہ اعتراض کرتے ہیں وہ کرتے ہیں فلاں کرتے فلاں آپ ان اعتراضوں کو لکھ لیں کل کی نشست کے دو گھنٹے اینی عبارات پہ ہوں گے جو آپ اعتراضات پیش کریں گے کہ یہ اعتراض مثلا گدھے والا اعتراض چلتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ پیش کریں ایک اعتراض اور چلتا ہے کہ ماں سے زنا ہے دیوبند والے کہتے ہیں ما سے زنا جائز ہے اس کو لکھ لیں اور اس قسم کے جو پھیلے ہوئے ہیں اعتراضات وہ اعتراضات آپ ہو. لکھ کے مجھے آج پرچیاں لکھ لیں کل جمع کرا دیں صبح, صبح صبح سبق شروع ہوگا تو پھر میں انہی کا جواب شروع کر دوں گا. تاکہ جتنی عبارت تسلی سے ہو جائیں گی وہ آپ کو فائدہ دیں گی اب سنیں حضرت حکیم مولانا اشرف آخری نمبر ان ان کا ہے ان پہ ایک اعتراض ہے کیا اعتراض ہے عبارت کی تفہیم کی طرف نہ جاؤ ہاں جی اعتراض کیا ہے اس نے جی جانوروں کے علم کو نبی پاک علیہ السلام کے علم کے برابر کہا ہے اچھا اور کیا الزام ہے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے علم کو جانوروں کے علم کے مشابے کا ہے بات سمجھ آ رہی انہوں نے تشریح دی ہے نبی پاک کے علم کو انہوں نے کیا کی ہے کس سے تشریح دی ہے بولو جانوروں کے علم سے تشریح دی ہے تشوی دینے کا مطلب یہ ہے کہ برابر کہا ہے برابر بھی کہا ہے اور تشبیہ بھی دی ہے بس یہی الزام ہے ہاں یہ اچھا سنو آپ اس کتاب میں اتنی تشبیہات کٹھی ہو گئی ہیں نا آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا ایسی تشبیہات کٹھی کر دی گئی ہیں آپ پڑھیں گے اور آپ یقیناً محظوظ ہوں گے کہ یار بہت بڑا کام ہو چکا ہے اور یہ ایسی تشبیہات ہے جو آپ کو پہلی کتب کے اندر نہیں ملیں گی بات سمجھ آ گئی پہلے اسلاف کی لکھی ہوئی کتابیں اس عنوان پہ بھی پڑھیں اور حضرت الستاذ کی کتاب بھی پڑھیں آپ کو اس کتاب میں جو تشویار نظر آئیں گی وہ پہلے نہیں نظر آئیں گی مثلا میں ایک آپ کو سناتا ہوں تفسیر نعیمی جلد نمبر تین سورہ آل عمران آیت نمبر کیا بنتی ہے شاہ کون سا نمبر بنتا ہے آیت کا سارے حافظ ہو یار تم چھ آیت ہے آیت نمبر کئی فیشا اس کی تفصیل میں لکھتا ہے اب دیکھنا حضرت اللہ نے عبارت میں لفظ ایسا استعمال فرمایا اور کہتے ہیں بریلوی ایسا کا لفظ تشبیح کے لیے آتا ہے ایسا کا لفظ اتنے کے معنی میں آتا ہے تو برابری بھی ہے اور اس میں تشریح بھی ہے تشبیہ بھی ہے نبی پاک علیہ السلام کے علم کو کسی سے تشبیح دینا یا برابر کرانا یہ بالکل غلط بات ہے یہ بہت بڑا جرم ہے یہ کفر ہے یہ الہاد ہے یہ ہے یہ بالکل فلا, فلا فلا فلا اب دیکھنا اس آیت کی تفسیر میں غلام اے کیا نام ہے اس جا آمد. مفتی آمد یار نئیمی لکھتا ہے ہُوَ الَّذِي يُسَفْفِرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَا کہتا ہے جیسے ماں کا رحم ایک ہے اور اس میں بننے والا بچہ مختلف ہوتا ہے ایک کو سائز تا نہیں ہوتا نا ایک کو ڈیزائن تا نہیں ہوتا نا ایک کا شکل تا نہیں ہوتی نا شکلیں بھی آ رہے صورتیں بھی آ رہے ماڈل بھی آ رہے ڈیزائن بھی ہو رہے ہیں کاد کاٹ بھی ہو رہا ہے رنگ اور جناب کی شکل و صورت بھی اور دو بھائی ہیں ایک سفید رنگ کا ایک کالے رنگ کا یہ بھی اللہ تعالی کی تقسیم ہے دو بھائی ہیں ایک چھوٹے قد کے ایک بڑے قد کے دو بھائی ہیں ان کی بناوٹ مختلف ہے یا نہیں ایک ماں کی طرح لگتا ہے ایک باپ کی طرح لگتا ہے ایک دادا کی طرح لگتا ہے پیچھے ہو کہتا ہے اے اے بھائی اے اپنے کی جائے اے شکل نانی آ رہے ہوتا ہے, کہتا ہے کہ رحم ایک ہے اور اس سے بننے والا بچہ ایسے ہی نگاہ نبوت ایک ہے اور صاحب بھی مختلف ہے ایسے ہی نگاہ نبوت صحابی کہیں صدیق بنا نگاہ تو ایک تھی نا لیکن صدیق افضل البشر بن گیا نگاہ ایک تھی لوکان نبادی نبی القانہ عمر بن گیا نگاہ ایک تھی ادھر عثمان حیا والا بنا ہے ادھر علی المرتضی اسد اللہ غالب بنا ہے ایک لاکھ کم و بیش چوالی ہزار صحابہ ان کا مقام اپنی اپنی عیسیت کا ہے نگاہ نبوت کی ایک ہے صاحب مختلف ہیں جیسے رحم ایک تھا بچے مختلف ہوئے ایسے ہی ایسے ہی لفظ ایسے پہ اشکال اس نے کیا تھا ہم نے وہی ایسے کا لفظ پکڑا ہے اس کا ایسے ہی نگاہ نبوت ایک ہے اور آگے اب بتاؤ اس نے حضور کی نگاہ کو کس کے ساتھ تشبیہ دی ہے بولو ہاں؟ رحم کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟, ہے, ہے یا برابر کا ہے تمہارا اصولیہ کہ تشبیہ ہے یا برابری ہے ہم بھی یہی پوچھتے ہیں یہ تشبیہ ہے یا برابری ہے ماں کے رحم کے برابر برابر نگاہ نبوفت کو ماننا کیا یہ ایمان ہے دین ہے اور ماننا بھی کس چیز کے ساتھ ہے نہیں وہ ریم یہ رکھا لگتا ہے وہ چنگی شاعر اب اس نے تشویح دے دی ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں یہ عاشق ہے یہ اپنا ہے یہ حکیم الامت ہے یہ جناب بہت بڑا رئیس ہے اور بڑا موت بڑا امام ہے اور بڑا عالم تھا مناظب تھا مفتی تھا فلاں تھا اس کو کوئی نہیں پوچھتا اب بتاؤ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت صاف ہو ہوگی یا نہ گئی اگلی بات اور تشویار میں آپ کو سناتا چلا جاؤں آپ اس کو خود سنتے رہیں اسرار الاحکام مفتی یا یار نیمی کی کتاب ہے صفحہ باون کہتا ہے کسی کو الو گدا کہہ دیا جائے کسی کو الو گدا کہہ دیا جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے رنجیدہ ہو جاتا ہے اور حضرت قبلہ کابا شیخ فلاں کہہ دیا جائے تو پھر وہ خوش ہو جاتا ہے کسی کو الو گدا کہہ دو تو وہ ناراض حضرت قبلہ کابا کہہ دو تو وہ ایسے ہی اللہ کے ناموں میں بھی تاثیر ہے جیسے الو گدا کہنے میں تاثیر ہے ایسے ہی اللہ کے نام میں بھی اب بتاؤ اس نے اللہ کے نام کو تشوی کس سے دی ہے اس الو نے الو سے دی ہے اس گدھے میں گدے سے دی ہے اب بتاؤ گدھے سے تشویح دینا ٹھیک ہے کہتے جیسے اللہ کے نام میں تاثیر ہے ویسے اتنی کیونکہ انہوں نے کہا ایسا کمانا اتنی اتنی تسی گدہ میں اب بتاؤ اس نے الو گدھے کو خدا کے نام کے برابر مانا یا نہیں اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا وہ امام ہے وہ حکیم رمت ہے وہ مفتی اعظم پاکستان ہے عجیب بات ہے اب اور سنو یہ مفتی آمدیار نائمی نور الرفان سفا انیس پہ لکھتا ہے وہ ہاروت و ماروت اس آیت کے تات کہتا ہے کہ دیکھو لاٹھی سانپ بن جاتی تھی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بنتی تھی تو پھر کھاتی بھی تھی پیتی بھی تھی ایسے ہی جب لاٹھی سانپ بنی تو کھاتی پیتی ہے ایسے ہی لفظ ایسے پہ غور رکھنا چونکہ سارا مسئلہ ایسے پہ ہے لفظ ایسا پہ سارا مسئلہ ہے تو ایسا لفظ ہم بھی پکڑ رہے ہیں جب لاٹھی سانپ بنتی ہے تو کھاتی پیتی ہے ایسے ہی جب حضور اللہ کے نور تھے اور بشری لباس میں آئے تو کھانے پینے لگے اب حضور کے اس لباس سے بشری کو کس کے ساتھ تشبیہ دی اگر ایسا کا لفظ تشبیح کے لیے نہیں برابری کے لیے پھر سوال یہ ہوا حضور کے لباس سے بشری کو اس نے کس کے ساتھ برابر کہا سانپ کے ساتھ برابر کہا اب بتاؤ اس نے بھی تو ایسا کہا ہے لیکن وہ امام ہے وہ حکیم علومت ہے وہ مفتی اعظم پاکستان ہے وہ جناب اللہ بلا ہے اور اگر ایسا ہم استعمال کر دیں ہمارا ایسا بہت بڑا سخت ہو جاتا ہے بات سمجھ آ رہی ہے اور دیکھو چند تشویری ہم آپ کو اور بتا دیں ہاں جی سور آیت نمبر ایک اس کتاب مفتی آمد یار نہیں بھی لکھتا ہے دیکھو کہتا ہے کہ حضرت ہوا حضرت آدم سے پیدا ہوئی حضرت ہوا حضرت آدم سے لیکن حضرت ہوا حضرت آدم کی اولاد نہیں ہے دیکھو اب تشبیح دینے لگا دیکھو انسان کے جسم سے کیڑے پیدا ہوتے ہیں یا نہیں کیڑے پیٹ سے نکلتے ہیں یا نہیں؟ تو انسان کی اولاد ہوتے ہیں جب وہ اولاد نہیں تو ہبا بھی اولاد نہیں اب بتاؤ حضرت ہبا کو کس سے تشبی دی ہے کبھی <Sanskrit> حرف تشبی ہوتا نہیں ہے زیدن کہا کہ جاتا ہے زید ان اسد ان بھی کہا جاتا ہے کل اسد کی بجائے اسد بھی کہا جاتا ہے زید شیر ہے کل اسد کبھی حرف پہ تشوی ہوتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا یہ مخفی نہیں ہے اس آدمی پر جس نے صرف ناف اچھی طرح پڑھی ہے ناحب کے علوم کو جانتا ہے اس پر یہ بات کوئی مخفی نہیں ہے مزید اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو شرح جام بھی ملازم فرما تو زید ال بھی تو ہوتا ہے اب دیکھنا کہتا ہے کہ جیسے ہوا کے جسم سے جیسے انسان کے جسم سے کیڑے پیدا ہوتے ہیں وہ اولاد نہیں ہے حضرت آدم کے جسم سے ہوا پیدا ہوئی ہے وہ بھی اولاد تو حضرت ہوا کو کس سے تشوی دے رہا ہے اس کیڑے نے کیڑے سے تشویح دی ہے اب یہ ٹھیک ہے تشوی اچھا اور سنیں ایک جگہ کہتا ہے ظاہری صورت کی یکسانیت دیکھ کر اولیاء انبیاء کو اپنا مثل نہ سمجھو نیم اور بقائن کا درخت یکساں معلوم ہوتا ہے نیم ذرا زیادہ کڑوی ہوتی ہے بقائن کا جو درخت ہوتا ہے یہ تھوڑا کم ہوتا ہے اسے کہتا ہے نیم اور بقائن کا درخت یکساں ہوتا ہے لیکن پھل میں فرق ہے ہٹ میں فرق ہوتا ہے نیم زیادہ کڑوی ہے ایک کریلا دوسرا نیم چڑا بات سمجھ گئی نیم زیادہ کڑوی ہوتی ہے بکین اس سے کم کڑوی ہے اب کہتا ہے کہ نبی اور انسان ظاہری صورت میں ایک جیسے ہیں لیکن حقیقت میں فرق ہے جیسے نیم اور بکین ظاہری صورت میں ایک جیسے ہیں حقیقت میں بات سمجھ آ رہی ہے اب نبی کو کس سے تشویح دے رہا ہے بکین سے دے رہا ہے اب یہ نبی کو بقین سے تشبیہ ٹھیک ہے جانتے ہو بقین کا درخت نہیں جانتے, جانتے نہیں, جانتے, نہیں, جانتے, نہیں جانتے, جانتے چلو کوئی گا نہیں کبھی تو جان ہی لوگے گے آگے سنو کہتا ہے کہ سانپ اور بھینس اگرچہ اللہ کی مخلوق ہے اس کی روزی کھاتے پیتے ہیں مگر ساپ کے پاس زہر ہے اور بیس کے پاس دودھ ہے توجہ ساپ اللہ کی مغلوق بیس بھی ساپ کے پاس زہر اور بیس کے پاس ساپ کو آپ مارتے ہیں بیس کو آپ چارہ ڈالتے ہیں ایسے ہی کفار کے پاس زہر ہے اور انبیاء کے پاس ایمان کا دودھ ہے اب بتاؤ نبیوں کو تشبیح کیسے دے رہا ہے اس بیس نے نبیوں کو تشبیح بھینس سے دی ہے اب بتاؤ یہ تشبیح دینا ٹھیک ہے نائم تفسیریں نئیمی جلد تین صفحہ تین سو چونسٹھ سورہ آل عمران آیت نمبر تینتیس اور بھی مثال کھڑی ہے ایک جگہ لکھتا ہے مفتی احمد یار نئیمی سورہ آل عمران کی آیت نمبر چھ کے تحت کہتے سچے مرید کا کلب گویا رحم ہے اور شیخ کامل کی نگاہ گویا نطفہ ہے سچے مرید کا جو دل ہے وہ کیا ہے رحم اور شیخ کامل کی نگاہ گویا نطفہ ہے اب شیخ کامل کی نگاہ کو نطفہ کہہ رہا ہے اور مرید صادق کے دل کو رحم کہہ رہا ہے اس سے کسی نے نہیں پوچھا یہ عالم بھی ہے یہ متقی بھی ہے یہ پرہیزگار بھی ہے یہ فلاں بھی ہے یہ فلاں بھی ہے اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا اچھا آپ کو ایک اور بات سناتا ہوں مولوی احمد رضا خان سے سن لیں اس کا کیا تشبیح کے بارے میں کیا فتوہ ہے اس میں کافی سارے اصول لکھ دیے گئے ہیں کہ تشبیح سے برابری ثابت نہیں ہوتی تشبیح من کل الوجود نہیں ہوتی بریلوی کتب سے پانچ چھ حوالے لکھ دئیے گئے ہیں اس کو ملازہ فرمائیں ضرور مشابہت سے تشبیح سے مساوات پیدا نہیں ہوتی اب فاضل بریلوی کی طرف آؤ فاضل بریلوی سے ایک سوال ہوا ایک عالم نے اپنے وعث میں کہا ہے اے مسلمانوں غور سے سنو آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں اس کے بعد آپ لوگ خیال کریں کہ قوت ایمانی میں کہاں تک زوف ہو گیا دیکھو کسی حاکم کا چپراسی سمن لے کے آتا ہے سمن گرفتاری کے آڈر اس کو کس قدر خوف ہوتا ہے حالانکہ حاکم ایک بندہ مثل و شما ہے سمن آدھے پیسے کا کاغذ ہے جس میں معمولی مضمون ہوتا ہے چپراسی پانچ چھ روپے کا ملازم ہوتا ہے مگر حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے خوف کے مارے لوگ روپوش ہو جاتے ہیں لاچاری سے لینا ہی پڑتا ہے بعد وہ وکیل کی تلاش کر کے روپے کا صرف کرنا قضا و کزا اللہ احکم الحاکمین کے وہ وہم برم تہ و بالا کر سکتا ہے اس کا حکم نامہ قرآن پاک و مقدس کے جس کے ایک ایک حرف پر بیس تیس نیکی کا وعدہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس نے کہا میں مثال پیش کرتا ہوں خود کہہ رہا ہے اب اس نے حاکم میں وقت سے تشبیح کس کو دی خدا کو سمن سے تسبیح کس کو دی قرآن کو وہ گرفتاری کے آڈر اس سے تسبیح کس کو دی قرآن کو اور چپراسی سے چپراسی سے تسبیح کس کو دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کہہ رہا ہے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں یعنی تشبیح دے رہا ہے تمثیل پیش کر رہا ہے مثال پیغمبر کی دیتا ہے چپڑاسی سے مثال خدا کی دیتا ہے حاکم وقت سے مثال قرآن کی دیتا ہے سمن سے اب سنو فاضل بریلوی جواب میں کہتا ہے ہاشا للہ اس میں نہ تشبیع ہے نہ تمثیل اصلا معاذ اللہ توہین کی بو ہی نہیں ہے اب دیکھ رہے ہیں فاضل بریلوی کے چونکہ اپنے عالم کی بات تھی تو کہتا ہے نہ تشبیع ہے نہ برابری ہے تشبیح بھی نہیں ہے برابری نہیں ہے اور اگر ہم مثال کے طور پر جانوروں کا علم پیش کر دے تو ہماری تشبیح کے اندر ہماری مثال کے اندر کیوں تشبیح آگئی ہے کیوں برابری آگئی ہے بات سمجھ آرہی ہے ہندوستان میں لفظ ایسا تشبیح کے لئے کوئی استعمال ہونا متین نہیں تھا ہندوستان میں لفظ ایسا برابری کے لئے استعمال ہونا متین نہیں تھا یہ فاضل بر่الوی کی اپنی سوچ تھی کہ اس نے کہا اوے, اوے, اوے برابر کہ دیا ہے نبی کے۔ اس پہ میں آپ کو بریلوی مسلک کے ایک عالم کی بات پیش کرتا ہوں وہ سنیں مولوی کا نام خلیل احمد خان قادری برکاتی ہے ان کے شاپ حق ہے آپ کے پاس جی سب کے پاس ہے جی جس کے پاس نہیں ہے وہ ضرور لے ان کے شاپ حق سے ایک عبارت نقل کرنے لگا وہ سنیں بریلویوں کے جید عالم مفتی خلیل مدخان خان قادری برکاتی کہتے ہیں اس عبارت پر حضرت تھانویر مولا کی عبارت پر تبصرہ کر کے کہتے ہیں جناب کو مخاطب کہیں ابھی تک آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ اس عبارت میں آپ کے نزدیک تشویح ہے یعنی اللہ نبی پاک اسلام کے علم کو ان مذکورہ اشیاء کے علم کے ساتھ تشویح ہے یا برابری ہے ابھی تک بریلویوں کو فیصلہ نہیں ہو سکا کوئی کہتا ہے تشوی دی کوئی کہتا ہے برابر کا تو یہ کہہ رہا ہے تمہیں ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا فاصل بریلوی نے تو برابری کے معنی متعین کیے ہیں چنانچہ اس کا ترجمہ عربی میں مثل کے ساتھ کیا ہے مگر جناب کو مولوی شریف الک امچدی کو یہ بات مخاطب کر کے کہہ رہا ہے مگر جناب کو ان کے بیان کیے ہوئے معنی میں تردد ہے جب ہی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تشویح دی یا برابر کر دیا نوز بلّہ حقیقت تو یہ ہے مولوی اشرف علی تھانوی کی عبارت میں نہ تشبیہ ہے نہ برابری لفظ ایسا نہ تشبیح کے لیے متین ہے نہ برابری کے لیے یہ فاضل بریلوی کی خوبی فہم ہے کہ اپنی رائے سے مقرر کر کے احکام کو فر لگا دیے سنیے اہل علم ہندوستان کے یہاں لفظ ایسا ہر جگہ تشبیح کے لیے نہیں بولا جاتا ہم آپ سے پوچھتے ہیں ایک شخص کہتا ہے زید نے ایسا گھوڑا خریدا ہے جو اس کو پسند آیا اب بتائیں یا ایسا تشبیح کے لیے یا ایسا برابری کے لیے نہیں یا زید نے ایسا کام کیا جس سے سب خوش ہو گئے کہیے کہاں دونوں مثالوں میں لفظ ایسا کے معنی تشوی یا برابری کے لیے کب ہوئے پھر چند سطور کے بعد آگے لکھتا ہے کہتا ہے اگر مولوی شریف الحق کے بقول تشبح ہے تو تشبیح میں مشبہ و مشبہ ای میں برابری کیا لازم ہے آل فن کا مقررہ قائدہ ہے مشبہ بھی مشبہ سے اقوا ہوتا ہے خلیفہ محتمد بلّہ کی مدہ میں جو اس کے ایک مدہ حسان مسیسی شاعر نے عندل مسیثی شاعر نے کہا تھا کان ابو بکر ابو رضا وحسان حسان وانت و انت اس نے کیا کہا اے ممدو تیرا وزیر ابو بکر ابن زیدون ابو بکر صدیق کی معنی دے اور تیرا مدہ شاعر حسان مسیسی حسان بن ثابت مدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماند ہے اور تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماند ہے اس پر بعض شارحین شفا نے کہا تھا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر محتمد بلّ کو حسان شاعر نے کہہ دیا ہے اس پر علامہ خفاجی نے شرح شفا میں اور علامہ علی قاری نے اپنی شرح شفا میں اعتراض فرمایا اور تشبیح کی بنا پر دعوی برابری کے خلاف قاعدۂ مقررہ اہل فن قرار دیا اور کہا کہ نہیں نہیں برابری نہیں ہے علامہ خفاجی نے نسیم الریاض میں فرمایا ان شارحین کے کلام کو نہ ذکر کرنا ہی بہتر ہے یعنی جنہوں نے کہا ہے نا کہ چونکہ اس نے کہا ہے انت محمد تو محمد کے برابر ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات غلط ہے یہ ان کی جو رائے ہے آل شارحین کی شارحین کی جو بات تھی یہ قابل ذکر نہیں ہے علامہ علی قاری نے فرمایا یعنی اس شعر شیر حسان مسیسی پر شارہین نے مصنف کی طبعیت میں طویل کلام کیا ہے لیکن کلام اشکال سے خالی نہیں اس لیے تشبیح سے مشبہ بھی کے ساتھ کمال میں برابری لازم نہیں آتی بلکہ قاعدہ مقرر ہے مشبہ بھی اکوا ہوتا ہے سارے حالات میں اب بتاؤ اگر حضرت تھانوی نے جانوروں کے علم کو تشبیح دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے مشبہ ہے جانوروں کا علم اور حضور کا علم مشبہ تو پھر بھی تو تقویت ہے اس میں تصریح ہے کہ تشمی میں برابری نہیں ہوتی اگر کسی اعلیٰ درجے کی چیز کو کسی ادر درجے کی چیز سے سے سمجھانے مخاطب کو تشویح دے دی جائے تو اس سے توہین و تنخیص نہیں کہا جا سکتا صحیح بخاری شریف میں روایت موجود ہے حضرت رضی اللہ عنہ فرماتی ہے حضرت حارث بن شام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر وہی کس طور سے آتی ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی مجھ پر وہی آتی ہے مثل گھنٹہ کی آواز ہوتی ہے غور کیجئے صدی شریف میں وہی وہی کے نزول کو گھنٹہ کی آواز کی مثل فرمایا یعنی گھنٹہ کی آواز سے تشوی دی ہے حالانکہ گھنٹہ کی آواز کو حدیث شریف میں شیطانی آواز فرمایا گیا ہے ایک حدیث میں ہے جس قافلوں میں گھنٹہ ہوتا ہے اس قافل میں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے تو کیا معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی یہ کی توہین کی ہے انکشاف حق صفہ ایک سو اٹھائیس تھا ایک سو تیس اب آپ مجھے بتائیں بات سمجھ آ گئی آپ کو جی. اب آپ ساری عبارت سنیں کی عبارت کیا ہے فادل بریلوی کہتا ہے اسی گنگوئی کے دو چھلوں میں اشرف علی تھانوی کہتے ہیں اس نے ایک چھوٹی سی رسلیہ تصنیف رسلیہ بمانا رسالہ رسالے کی تصغیر اس نے رسلیہ بنا دی تصنیف کی چار ورق کی بھی نہیں اس میں تصریح کی کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا تو ہر بچی اور ہر پاگل بلکہ ہر جانور اور ہر چار پائے کو حاصل ہے اس کی ملون عبارت یہ ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر توجہ علم غیب کا حکم کیا جانا حضور علیہ السلام کو عالم الغیب کہنا دو وجہ سے ہے یا تو کل علم کی وجہ سے یا بعض علم اگر کہو کل علم کی وجہ سے حضور کو عالم الغیب کہا گیا ہے تو یہ تم بھی نہیں مانتے اگر کہو بعض علم کی وجہ سے حضور کو عالم الغیب کہا گیا ہے تو یہ ٹھیک نہیں اس لیے کہ بعض علم تو کئیوں کو حاصل ہے بعض علم تو جانوروں کو بھی حاصل ہے. ہے یا نہیں بھائی ہر جانور کو کچھ نہ کچھ علم ہے یا نہیں فاضل بریلوی کے اس جانشین یعنی یہ آمد یار نے لکھا ہے سب سے پہلے بارش کے علم میںڈک کو ہوتا ہے سب سے پہلے بارش کا علم تفسیر نعیمی جیل میں اس نے لکھا ہے کہ بارش کو بارش کا مینڈک کو سب سے پہلے علم ہو جاتا ہے اچھا فاضل بریلوی نے یہ لکھا ہے واقعہ مصر میں ایک گدھا تھا اور وہ گدھا ایسا تھا مجمے میں کسی کے پاس کوئی چیز چھپا دی دیتی اس مالک کی چیز چھپا دی جاتی تو گدے کو گدھے کی آنکھوں پہ پٹی بندی جاتی تھی پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا وہ اسی آدمی کے پاس جا کے سیر ٹیک دیتا تھا سر جس آدمی کے پاس چیز ہوتی تھی اب بتاؤ غیب کی بات کا فادل بریلوی کہتا ہے گدے کو بھی خبر ہے اور بارش کا سب سے پہلے علم کسے ہوتا ہے مہنڈک کو ہوتا ہے فادل بریلوی کو بھی نہیں ہوتا وہ تو اس سے بھی کیا گزرا ہے مہنڈک سے اچھا اب دیکھے سنے بات حضرت تھانوی نے فرمایا اگر کل علم کی وجہ سے عالم الغیب کہتے ہو تو وہ تو تم بھی نہیں مانتے اس لیے کہ کل علم تم اگر بعض غیب کی باتوں کی وجہ سے عالم الغیب کہتے ہو تو پھر بعض غیب کی باتیں تو گدے کو بھی ہیں مینڈک کو بھی ہیں اور بھی مخلوقات کو ہیں تو چاہیے یہ کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے حضرت کی بات کا یہ مطلب تھا دیکھو جو کول سے نیچے ہے نا وہ سارا باس ہے کول سے جو ایک مطلب دیکھو روپے میں کتنے پیسے سو, سو, سو, سو پیسے ایک نبے پیسے ایک آدمی کے پاس ہے تو یہ کتنے ہیں اسی پیسے ہیں یو ستر پچاس چالیس تیس بیس دس پیسے باز یہ سب باس حضرت تھانوی نے فرمایا اگر بعض علم کی وجہ سے دیکھنا دیکھنا آپ کہو گے کہ حضرت نے نبی پاک علیہ السلام کے علم کو بھی بعض کہا اور باقی جانوروں کے علم کو بھی باس کہا وہ میں آپ کو بشال کے طور پہ سمجھا رہا تھا مطلق باس یہ تو تھوڑے سے شروع ہو جاتا ہے اور کول سے کم کم اس کو بھی بعض کہتے ہیں بات سمجھ رہی ہے رسول پاک علیہ السلام کا علم باز ہے وہ ساری کائنات سے زیادہ ہے, ہے باز چونکہ کل نہیں نا ساری کائنات سے زیادہ ہے لیکن ہے اگر بعض علم کی بنیاد پر عالم الغیب کہتے ہو تو ان کے پاس بھی تو بعض علم ہے نا چوپاوں کے پاس جانوروں کے پاس پاگل کو بھی کچھ نہ کچھ بات کا پتا ہے تو وہ بھی بعض ہے تو چاہیے یہ کہ بعض علم کی بنیاد پہ اگر اے عالم الغیب کہنا ہے تو جن چپائوں کو جانوروں کو بعض علم تھا ان کو بھی عالم الغیب کہا جائے حضرت تھانوی نے تو یوں لکھا ہے آپ بتاؤ اس میں کون سی توہین ہے جانوروں کو باز علم نہیں ہے وہ تو خود مانتے ہیں اور ہے تبھی ہے آپ بتاؤ بکری پیدا ہوتی ہے نا كل ثم اللہ نے پیدا کیا اب بکری کا بچہ پیدا ہوا ہے اب اس بچے کو کس نے بتایا کہ اے تھانے ہے ماں کے تھان میں دودھ ہے کس نے اسے بتایا اس کو پتہ نہیں ہے بولو نا یار اچھا انسان کا بچہ پیدا ہوا بچہ پیدا ہوا ہے انسان ہے اس کو نہیں پتا کہ ان ماں کے تھنوں میں دودھ ہے وہ اٹھ ہی نہیں سکتا اس کو خود اٹھا کے, ماں تھن کے ساتھ اپنے لگاتی ہے پستان کے ساتھ وہ دودھ پیتا ہے اچھا اس کو نے بتایا کہ چوسنا اسے یہ چیزیں دیکھو چھوٹے بچے کو بھی پتا ہے اچھا بکری کا بچہ خود اٹھے گا اٹھ کے وہ منہ شوہ مارتا ہے ادھر ادھر پھر آخر پہنچ جاتا ہے میں اور وہ لو کو چوسنا شروع کر دیتا بتا چی نکلتی ہے صبح اس کو کون بتاتا ہے کہ یہ فلاں جگہ تیری خوراک پڑی ہے وہ بھاگ بھاگ کے تلاش کر کے سونکھ کے پہنچ جاتی ہے تو مغلو کا اچھا یہ حد حد ہے اس کو پانی ہمیں نظر آ جاتا ہے زمین میں پانی اس کی سطح جانتا ہے کہ یہ نیچے پانی ہے نظر نہیں آتا ہے یا نہیں اب مجھے بتاؤ مخلوقات کو تھوڑا بہت علم ہے یا نہیں تو یہ بھی کیا ہے باس نبی پاک اسلام کو سب سے زیادہ مخلوق میں علم ہے لیکن کلی نہیں وہ بھی کیا ہے باز اگر بعض علم کی بنیاد پر عالم الغیب کہنا ہے تو پھر چوٹی بھی عالم الغیب ہے پھر ہد ہد بھی عالم الغیب ہے پھر گدھا بھی آمد رضا کا عالم الغیب ہے پھر فاضل بریلوی جو مصر کی گدھے کی بات کرتا ہے وہ بھی عالم الغیب ہے اور جناب میںڈک بھی عالم الغب بات سمجھ آئی ہے یا نہیں ہے جی جی باز جی جی یہ بھی اور وہ بھی باز ہی ہے نا جی جی یہ بھی باز ہے اور وہ بھی جی جی اب توجہ رکھو اب میں عبارت پڑھنے لگا آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو اگر آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے یہ ادرتانوی کی عبارت چل رہی ہے اور نقل مدرسہ کر رہا ہے دریافت طلب امر یہ ہے اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل اگر بعض علوم غیب مراد ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو زید عمر بکر بلکہ ہر سبی و مجنور بلکہ جمیع حیوانات اور بہائم کو حاصل ہے یا ایسا کا لفظ تشبیح کے لیے نہیں ہے برابری کے لیے نہیں ہے بلکہ مطلق باز کی بات ہو رہی ہے ایسا علم یعنی مطلق باز علم بات سمجھ آ رہی ہے ایسا علم یعنی ایسا علم یعنی حضور کو بھی بعض ہے تو باقی مقلوقات کو بھی تو بعض بعض علم ہے ہی نا یا نہیں ہے تو مطلق بعض علم ساری مقلوقات کو ہے تو پھر چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے اب بتاؤ اس عبارت میں کیا عباب ہے کیا اس کے اندر نقص تھا کیا اس کے اندر توہین ہے جو فاضل بر علم نے اتنے شور مچایا باقی اس پر میں الزامی ساری گفتگو عرض کر چکا ہوں صرف آپ کو عبارت کی توضیح کر کے بتانی تھی تاکہ کل کو آپ عبارت دیکھیں تو آپ پریشان ہو جائیں کہ اس عبارت کی تفہیم تو ہوئی نہیں ہے میں نے عبارت پڑھ کے آپ کو اچھی طرح اس کی وضاحت کر دی ٹھیک ہے ہاں اس میں کوئی غلطی نہیں ہے پوری عبارت اگر آپ حفظ الایمان کی دیکھیں تو اس میں آپ کو پریشانی نہیں بنے گی ایک سوال اور اس کا جواب اور پھر ختم ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا ہے یہ ایسا تشوی کے لیے اور بعض بزرگوں نے لکھا ہے یہ ایسا یہ ایسا،, ایسا اتنے کے معنی میں توجہ بعضوں نے لکھا ہے ایسا تشوی کے لیے اگر اتنے کے معنی میں ہوتا تو تب گستاخی تھی بعضوں نے لکھا ہے یہ ایسا اتنے کے معنی میں ہے اگر ایسا کے لیے تشویح کے لیے ہوتا تو تب گھستا کی تھی توجہ بہت اہم بات کرنے لگا ہوں بڑا اچھل کود کے اس اشکال کو پیش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ تمہارے مولانا مرتضا حسن چاند پوری مولانا منظور نعمانی نے لکھا ہے ایسا تشویح کے لیے ماننا کفر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اتنے کے معنی میں مانو اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اتنے کے معنی میں لینا کفر ہے توجہ اتنے کے معنی میں لینا کفر ہے اب بتاؤ یہ تشبیح کے لیے اگر مانو تو پھر مدنی صاحب کافر ہے ان کے بقول اور اگر اتنے کے معنی میں مانو تو مانانا مرتضیح چاند پوری اور نوانی کافر ہے حضرت مدنی کے فتوہ سے تو ہم نے کہا نہ یہ اتنے کے معنی میں ہے نہ تشبیہ کے لیے رو وہ بوکے ہم اس کو اتنے کے معنی میں مانتے ہیں نہ ہی ہم نے تو کہہ دیا کہ ہندوستان میں ایسا کا لفظ تشبیح کے لیے اور برابری کے لیے استعمال ہونا متعین نہیں ہے میں نے ایسا پکا خریدا ہے نا کہ جو مجھے بڑا پسند آیا تو یہ آپ ایسا تشویح کے لیے بول رہے ہو نہیں. برابری کے لیے بول رہے ہو نہیں میں ایسی گھڑی خریدوں گا نا. بڑی زبردست ہو میں ایسا موبائل خریدوں گا نا کہ بس اس میں جناب اہا کیا بات ہر چیز کھول جائے اس میں کیوں مانو نا ہر <تصفح> چیز کھلی ہوئی ہو اس میں بس کھولنے کی ضرورت ہی نہ پڑے خود ہی وہ گپ گپ گپ شروع ہو جائے تو بابا جی نے شروع کی تھی है? تو یہ کوئی تشبیہ کے لیے اتراج کے جواب سمجھ آیا ہم yes, کہتے ہیں دیکھو اتنا کے معنی میں مانو یا تشویح کے لیے مانو مراد مطلق باز ہے مراد کیا ہے مطلق باز مطلق باز مراد رہنا یہ کوئی جرم نہیں ہے باقی نہ ہم تشوی کے لیے مانتے ہیں نہ اس کو برابری کے لیے مانتے ہیں ہمارے ہاں ایسا کلف ہندوستان میں ویسے مطلق استعمال ہوتا تھا تشویح اور برادری کے لیے استعمال ہونا متعین نہیں تھا بات سمجھ آئیے لیکن رضاخانی دماغ کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئے گی ان کے لیے آپ کے پاس الزامی جوابات ہونے چاہیے بات سمجھ آئیے ایک بات بس میں ادھر سے کوئی الزامی عبارت دیکھ لوں پھر آپ کی جان چھوڑ دیتے اس میں بھی اچھی تفصیل سے حفظ المان کی عبارت کا جواب دیا گیا ہے تفسیر نئیمی جیل دیکھ صفہ پانچ سو چیل آندھی کو اور مینڈک بارش کو چیل آندھی کو اور مینڈک بارش کو پہلے ہی معلوم کر لیتے ہیں یہ اوساف جانوروں میں بھی ہیں بڑا علم شیطان کو ہے گدے کا علم وہ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں فاضل بریلوی نے گدے کو کیا مانا ہے اچھا فاضل بریلوی نے اپنے دوست مولانا عبدالباری فرنگی محلی کو حفظ الامان کی یہ عبارت دکھائی تھی میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں انوار مظہریہ صفر 292 تو اس نے آگے کیا کہا مجھے اس میں تو کوئی گستاخی نظر نہیں آتی اس نے کہا ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں جب مثال دی تو اس نے پھر بھی کہا اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے اب بتاؤ حفظ الامان کا مناظرہ آمد رضا ہارا یا نہیں آگے خاموش ہو گیا بات نہیں کر سکا اچھا سنیں مولانا بند ہو گیا فارغ ہو گیا مولانا منظور نمانی رحمت اللہ نے یہ عبارت بریلویوں نے کہا تھا تم یہ عبارت ہمارے نام سے لکھو تو ہم عدالت میں تمہارے اوپر ریٹ کریں گے واہ نبی کے لیے لکھی ہوئی ہے تو ریٹ نہیں کرتے دیکھو سوچ دیکھو کہتا ہمارے نام پہ لکھو تو ہم تمہارے خلاف ریٹ کریں گے مولانا منظور نعمانی راما اللہ نے اپنے رسالہ کیا نام تھا اس کا الفرقان میں یہی عبارت کہ جو حامد رضا کے نام سے لکھی کہ حامد رضا کو اگر عالم الغیب کہا جاتا ہے کل علم کی وجہ سے تو یہ غلط ہے اگر بعض علم کی وجہ سے کہا جاتا ہے تو ایسا علم تو کتے چوپایا جانوروں سب کو حاصل ہے کہا حامد رضا کو میرے پر کیس کر عدالت میں میں تیرے خلاف ماں بات کرتا ہوں لیکن حامد رضا خان کو جرت نہ ہو سکی میدان میں آنے کی یہ انقال ہے اچھا جی بس میرے خیال ہے اس پہ پوری بات تشفی کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ ہو چکی ہے آپ حسام الحرمین کا ضرور مطالعہ فرمائیں اس کے ساتھ آپ کو پوری ان عبارات پر تسلی اور تشفی کے ساتھ اور کمال اور تمام کے ساتھ پوری گرفت حاصل ہو جائے گی بات سمجھ آ گئی ہے یا نہیں آئی